ولے کتاب ہی بلے رسول ہی بلے امت المسلمین اوامت ہی اللہ کے ساتھ خلوص یعنی وفاداری اور اخلاص اسی طرح اللہ کی کتاب کے ساتھ خلوص اور وفاداری اللہ کے رسول کے ساتھ خلوص اور وفاداری اور پھر اہل ایمان جو ہیں ان کے جو امام ہیں ان کے ساتھ خلوص تنقید ہو تو خلوص سے ان کی اصلاح کی نیت سے ہو انہیں کنڈیم کرنے کے لیے نہ ہو جو آج کل کی سیاست کا مزاج ہے کہ در حقیقت وہ ساری تنقیدیں جو ہوتی ہیں وہ کنڈم کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ صرف ان کو لوگوں کی نگاہوں سے گرانے کے لیے اس لیے کہ آج کی جنگ جو ہے وہ تو جنگ اقتدار ہے آج کی سیاست کا نام ہی ہے کہ وہ اقتدار کی کشاکش ہے اس لیے تنقید اگر ہوتی ہے تو وہ تنقید اصلاح کی نیت سے نہیں ہوتی بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی اصلاح نہ ہو یہ اور برے ہو تاکہ اور لوگوں کی نگاہوں سے گریں تو ہماری حکومت کے لیے امکان پیدا ہو لیکن یہ کہ اگر آپ امتل المسلمین مسلمانوں کے جو امام ہیں جو سربراہ ہیں آگے چلنے والے ہیں ان کے ساتھ خلوص کا معاملہ کریں جو تنقید بھی ہوگی تو خلوص کے ساتھ ہو اس نیت سے ہوگی کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور اگر انہیں مشورہ دیا جائے گا تو خلوص کے ساتھ دیا جائے اس لیے دیا جائے گا کہ وہ اپنی اصلاح کریں صحیح راستے پر چلیں یہ نہیں کہ اگر ہم نے صحیح راستہ انہیں بتا دیا اور وہ صحیح راستے پر آ تو ان کا اقتدار اور پختہ ہو جائے گا. وہ تو اور لوگوں کی آنکھوں کی نگاہ کا تارہ بن جائے گا اس اعتبار سے بھلے این مت و عامتہم اور عام جو مسلمان یہاں نوٹ کیجئے کہ این مت کو مقدم رکھا گیا ہے اس لیے کہ جو ذمہ دار ہیں ان لوگوں کا کی خرابی اور غلطی وہ ہزاروں لاکھوں تک اس کا نقصان پہنچے گا اور ان کی اصلاح ان ہو جائے تو لاکھوں اور کروڑوں تک اس اصلاح کا جو کہ اثرات جو ہیں وہ ممتد ہوں گے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں تک گے بہرحال یہ لفظ نصوح جو ہے اس کو یہاں پر اب نوٹ کیجئے توبہ کرو لیکن توبہ یہ رسمی توبہ نہ ہو یہ توبہ زبانی کلامی توبہ نہ ہو آج میں دیکھ رہا تھا امام زمکشری جنہیں عام طور پر کشاف کے نام سے لوگ جانتے اس لیے کہ انہوں نے اپنی تفسیر کا نام کشاف رکھا ہے تو صاحب کشاف یہ راہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف تو چرانکہ ہمارے ہاں یہ جو متقدمین کی تفاصیر ہیں ایک تو وہ ہے جو سب تمام تر روایات پر مبنی ہے ابن جرید تبری ہے پھر اس کا خلاصہ جو ابن کثیر ہے لیکن پھر جو عقلی طور پر تفسیر لکھی گئی ہے منطقی عقلی طور پر اس میں امام رازی طور پر ہے اور جو عربی گرامر کے اعتبار سے اور کلام عرب کے شواہد کے اعتبار سے قرآن مجید کی تفسیر کی گئی ہے اس میں چوٹی پر ہے زمکشری علامہ زمخ اگر اگرچہ معتزلی ہے اقلیت پرست ہے لیکن یہ کہ بہرحال اہل سنت بھی جہاں کہیں لغت کا معاملہ آ جائے گا نحب کا معاملہ آ جائے گا تو مجبور ہے کہ رجوع کریں امام زمخشری کی طرف تو زمخشری نے لکھا اپنی تفسیر کا کشاپ میں حضرت علی کا ایک واقعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ کسی شخص کو دیکھ رہے تھے تیزی سے وہ ورد کر رہا ہے سفر ربی ربیفر اللہ ربی بالکل ہے وہ گویا گردان ہو رہی ہے جیسے ہمارے یہاں تصویر ہوتی رہتی ہے تو انہوں نے فرمایا یہ توبت القسابین ہے جو تم کر رہے ہو بڑی سخت اصطلاح یہ جھوٹوں کی توبہ ہے جو تم یہ توبہ نہیں ہے توبت القزابین وہ چوک گیا وہ شخص اس نے پوچھا پھر مجھے بتائیے وہ سچی توبہ کون سی ہے توحبت النصور کیا ہے تو وہ سارے شرائط جو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں اس لیے کہ ہمارے اس درس سے متصلن قبل سورہ فرقان کے آخری رکوع کا درس اور اس میں جو قرآن کے بنیادی اور جو حکیمانہ مضامین ہیں ان میں یہ توبہ کا مضمون آ چکا ہے اس کی شرائط کیا ہیں علا من تابا و آمنا و آملاً سالح جو توبہ کرے اپنے ایمان کی تجدید کرے ایمان کو تازہ کرے اثر نو ایمان لائے اور عمل کرے اچھے عمل یہ تین گویا کہ شرطیں تو قرآن مجید کی سے ثابت ہو گئی لیکن مختلف احادیث سے علماء نے چار شرائط بیان کی ہیں ایک یہ ہے کہ آدمی میں سچی پش مانی ہو دل میں حقیقی پش مانی جس کو انفال کہا اقبال نے کہ قتلے جو تھے میرے عرق انفعال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے ایک پشے مانی ایک شنساری کی کیفیت ہو پیشانی جو ہے ارقالود ہو جائے یہ کیفیت یہ شرط اول ہے نمبر دو ازم مسمب ہو کہ اب یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا کسی صورت نہیں کروں نمبر تین اس کو بلفیل چھوڑے اس کام کو اور نمبر چار اگر وہ حقوق و سے متعلق ہے تو تلافی کرے یا معافی حاصل کرے اس لیے کہ حقوق العباد کے کوتاہیوں کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا وہ تو حق العبد ہے اسی سے متعلق ہے یا تو وہ معاف کر دے یا اس کی کوئی دنیا میں آپ تلافی کر دے فوت ہو گیا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کریں خیرات کریں استغفار کریں اور ورنہ پھر قیامت کے دن وہ تو لین دین ہو کر رہے گا ڈیبٹ کریڈٹ وہاں ہو جائے گا آپ کی نیکیاں اس کے سپرد کی جائیں گی اس لیے کہ وہاں کی کرنسی یہی ہے وہاں کوئی سونا اور چاندی آپ کے پاس نہیں ہوگا لین دین کے لیے کرنسی یہی ہے آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور جہاں تک فرمایا گیا ہے وہ حدیث بڑی پیاری ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا تدرونہ من المفلس کیا آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کسے کہتے ہیں کون ہوتا ہے مفلس صحابہ حیران میں نے بار آرس کیا یہ حضور کا بڑا ایک فطری طریقے تعلیم اور تلقین تھا پہلے سوال کیا اور سوال ایسے انداز سے کیا کہ لوگ چونک جائیں کہ آپ نے کیا پوچھا ہے مفلس ہر شخص جانتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو دولت نہ ہو مفلس ہے اطدرا من المفلس جواب دیا المفلس ہمارے نزدیک تو مفلس وہی ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے روپیہ پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے سونا چاندی نہیں, فرما نہیں ہے فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن جب حاضر ہوگا یہ بچوں کو ذرا سنبھال کے رکھا کیجئے اس طریقے سے یہ آئندہ کے لیے اس کی احتیاط برتن آپ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو بہت سی نیکیوں کی گٹریاں تو لے کر آئے گا لیکن یہ کہ بہت سے دعوےدار جمع ہو جائیں گے کوئی شخص کہے گا اس نے میرا مال ہڑپ کیا تھا وقت شکم احاذہ وقت عقل مال احاذہ فلاں شخص کا مال ہڑپ کر دیا تھا فلاں کو گالی دے دی تھی فلاں پر توہمت لگا دی تھی فلاں کے ساتھ کچھ اور زیادتی کی تھی سب دعوے آ جائیں گے کسی کو اس کی نمازیں دے دی جائیں گی کسی کو اس کو روزے دے دیے جائیں گے کسی کو کچھ اور نیکامال دے دیے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن دعوے دار باقی ہوں گے پھر ان کے بدعمال ان کی برائیاں ان کے جرائم ان کی معاشیتوں کی گٹھڑیاں جو ہے اب کس کس پیٹھ پر لدنی شروع ہوں گی یہاں تک کہ وہ ان کی معصیت معاصی کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا یہ ہے مفلس میری عمر تو یہ تو چار شرائط ہوئی کہ جو عام طور پر بیان ہوتی ہیں لیکن وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی شرط بیان کی کہ توبہ کے سچے ہونے اور سابق ہونے کی ایک دلیل اور اس کا ایک ثبوت یہ ہوگا کہ اب تم اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں اسی طرح گھلاؤ جیسے کہ وہ معاشیت میں لطف لیتا رہا ہے جب تک یہ علاج نہیں کرو گے اس کا در حقیقت توبہ کا حق ادا نہیں ہوگا تمہارے اس نفس نے بڑی لذتیں لی ہیں بہت اس نے مزے اڑائے ہیں اس معصیت میں اب ذرا اس کا اس کو سزا بھی دو اس کو اس کا مزاق چکھاؤ اس کو گھلاؤ اب اس میں نیکی میں عبادات میں خیر میں تو یہ حضرت علی کی طرف سے یہ اضافی بات ہے کہ جو اس روایت میں آئی ہے جو امام زمشری لائے ہیں کشاف کا تو نوٹ کیجئے کہ تو اللہ تو بتن اور یہاں میں نے جیسا قرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کا امود کیا ہے ہم پہلے معین کر چکے ہیں نرمی مطلوب ہے پسندیدہ ایک حد تک ایک حد تک تو نرمی جو ہے تربیت کے لیے بھی ضروری ہے اگر آپ سختی میں بھی زیادہ ہو جائیں گے تو تربیت کا حق ادا نہیں ہوگا بلکہ ایک ریکشن اور ایک بغاوت ایک ریولٹ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے بڑا مشکل ہے اصل میں یہ اعتدال کا معاملہ آسان نہیں ہے یہ وہی بات ہے جو بارہا میں نے ارض کی ہے کہ اس دنیا میں بھی انسان پل سراگ پر سے گزر رہا ہے وہ پل سراج جو ہے جس کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا اسی آیت میں آئے گا آگے چل کر وہ پل سراج جسے ہم کہتے ہیں محاورے میں اور عرف عام میں کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اس پر سے گزرنا ہوگا جو گزر جائے گا وہی جنت میں داخل ہوگا تو واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی مختلف اعتبارات سے ہم پل سراگ پر ہیں ذرا ادھر جھکتے ہیں ذرا سختی زیادہ ہو گئی اولاد میں ریولٹ ہو گئی رد عمل ہو گیا بغاوت ہو گئی زیادہ نرمی زیادہ ہو گئی لاڈ پیار زیادہ ہو گیا وہ اس کی وجہ سے بگڑ گئی بڑا مشکل ہے لیکن انسان اپنی حد تک کوشش کرے ان حقائق کو سمجھے کہ اعتدال اور توازن ہے ہر معاملے میں کو جو مطلوب ہے نرمی بھی اتنی زیادہ نہ ہو جائے نہ دوسروں پر نہ خود اپنے اوپر تو یہ معاملہ جو ہے بعض حضرات کہتے ہیں اور بہت خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو رعایت دینے میں بڑا سخی واقع ہوا اپنی غلطیوں کی توجہ کرنے میں بڑی ذہانت کا ثبوت دے گا اپنے لیے معذرتیں قراش کرنے میں اپنے ریشن کرنے کے لیے اپنے اعمال کو یہ سبب ہے یہ وجہ ہے یہ ہے اس کے اندر اصل اس کی توجہ یہ ہے تو اپنے آپ کو اپنی غلطیوں کو کنڈون کرنے میں رعایت دینے میں انسان بڑا سخی اور دوسروں پر تنقید کرنے میں بڑا جری ہے اس کو کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا دوسرے شخص کو اسے تو کانٹے کی تول تو لے گا لیکن اپنا معاملہ جب آ جائے گا تو رعایتیں کرے گا یہ آیت در حقیقت اس کی نفی کر رہی ہے کہ چاند جیسے کہ فرمایا تھا اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے نفس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بھی یہ ناجائز رعایتیں نہ دو اپنے ساتھ بھی حد سے زیادہ نرمی نہ برتو اس کو ڈھیل مت دو اس موز اور گھوڑے کو بھی لگام دینے کی ضرورت ہے اور اگر خطا ہوتی رہی ہے اگر اس سلسلے میں کوتاحی ہوتی رہی ہے تو جب تک موقع ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے فوراً رجوع کرو یا یوحلزینا تو بتا نسوہ پلٹو رجوع کرو اب ظاہر بات ہے جیسے کہ میں نے جو گزشتہ درج تھا اس میں ارض کیا تھا کہ ازواج متحرات کے ذکر میں جو صفات آئیں تھی تو اس میں تائے بات درمیان میں لایا گیا لفظ یہ توبہ جو ہے یہ کوئی ایک مرتبہ کرنے کا کام نہیں یہ تو مسلسل عمل ہے خود احتسابی کنٹینیوس ایک ہونا چاہیے عمل ہر وقت انسان اپنا جائزہ لے ہر رات کو سونے سے پہلے اس سے پہلے کہ آنکھ بند ہو اور نیند آ جائے نیند کا غلبہ ہو جائے آدمی اپنا جائزہ لے لے آج میں نے کیا کچھ کیا ہے کیا کوتاہیاں ہوئی کیا خطائیں ہوئی اپنا حساب کتاب کر کے بیلنس شیٹ جو ہے اس کا اندازہ کر کے پھر سوئے اور احتساب نفس جو ہے یہ تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے خطاؤں کا جو ہے انسان اپنا اطلاق کرے اعتراف کرے اور پھر یہ کہ اس کے لیے توبہ مسلسل جاری رکھے تو اس لیے فرمایا ہے کہ کو انف سکم کو نعرا اور تم اللہ توبتہ پلٹو رجوع کرو لوٹو توبہ کرو اللہ کی جناب میں لیکن خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یہ طوبت القزابین نہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کے مطابق بلکہ یہ طوبت النسوخ ہو پاک صاف خلوص کے ساتھ تہ دل سے آسار ربو کو من کا فراان سیے ہو سکتا ہے امید ہے توقع کی جا سکتی ہے یہاں پہ یقین نہیں دلایا اس لیے کہ انسان کے اوپر ایک خوف کا غلبہ اس اعتبار سے رہنا چاہیے باما بین الخوف و الرجا خوف بھی برقرار رہے امید بھی برقرار رہے اگر خوف بالکل ختم ہو جائے گا تو بھی ہو جائے گا تو ابھی اس کی لگام ڈھیلی پڑ جائے گی تو آسا کا امید رکھو اگر تم توبہ کرو گے آسار ربو کو میں یوکفران کم تو تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو یہ صورت تغابل میں آ چکا ہے تفسیر سیاحت کے معنی کیا ہے نامۂ اعمال سے بھی برائیوں کے دھبے دھو دیے جائیں گے اور دامن کردار پر بھی جو برے داغ ہیں ان کو صاف کر دیا جائے گا یہ گویا کہ تکفیر دور کرنا ہٹا دینا چھپا دینا دبا دینا اس کے آثار کو ظاہر کر دینا اس کے اثرات کو معدوم کر دینا آسار کو میوکف فران تم سی آتے کم ویود خلک جناتری منتاہ کے الگ اور داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی یوم النبی جس دن کہ اللہ رسوا نہیں کرے گا اپنے نبی کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے یعنی اس روز سب کے لیے رسوائی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اہل ایمان ہیں اور نبی تو ظاہر بات ہے کہ ہم اہل ایمان میں ان کے جو ہیں گلے سرسبد ہیں ان کے سر خیل ہیں ان کے سردار ہیں اول المومنین ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے تو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس روز حقیقت اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اخلاق پر یہاں اور اپنے اصل کردار پر پردے ڈالے ہوئے خوشنما تقوی کے لبادے پہنے ہوئے ہیں اور لیکن یہ کہ اندر سے کردار ان کا گھناونا ہے اس روز پردہ دری ہو جائے گی اس روز حقیقت منکشف ہو جائے گی اس روز جو ہے یوم تبل سرائر فما من قوبلا ناصر اس روز تو جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ جانچ لی جائیں گی بہت سے لماف سدور اور جو کچھ سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے وہ بھی نکال لیا جائے گا تمہارے ارادے تمہارے عزائن تمہاری امنگیں تمہاری نیتیں سب کھول کر سامنے لے آئی جائیں گی تو کتنی بڑی رسوائی ہوگی لا تخزنا زنا یوملقیامہ یہ الفاظ اس دعا میں بھی آئے ہیں جو سورہ آل عمران کے آخری آیات کا جو درس ہے ہمارا حصہ سیدوم میں ایمان کے مباحث میں لا تخزنا یوملقیامہ پرور پروردگار قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائیے اللہ اجرنا دنیا بل اے اللہ ہمیں اس دنیا کی رسوائی سے بھی بچا اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچا اور ظاہر بات ہے کہ آخرت کی رسوائی تو بہت بڑی رسوائی دنیا میں تو رسوائی جو ہے وہ عارضی رسوائی ہے اگر ہو بھی جائے لیکن یہ ہے کہ آخرت کی رسوائی وہ بہت بڑی رسوائی ہے تو فرمایا یومز اللہ النبی اب الزین آ منو ماہ نور یس ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجیے کہ یہ مضمون جو ہے کہ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے داہنی جانب ان کے سامنے اور ان کے داہنی جانب یہ الفاظ سورہ حدید میں بھی آئے ہیں سورہ حدید ان مدنی صورتوں میں یہ جو گروپ ہے دس مدنی صورتوں کا جو گلدستہ ہے پرانے حکیم میں اور جن میں المصبحات جو ہے وہ بڑی امتیادی اہمیت کی حامل ہے پہلی صورت سورہ, سورہ حدید ہے اور آخری یہ سورہ تحریر ہے اگرچہ مصبحات میں سے آخری سورج تقابل ہے لیکن جو مدنی صورتوں کا یہ دس کا گروپ ہے اس میں سے پہلی جو ہے سورہ حدید اور آخری سورج تحریر اور یہ مضمون مشترک ہے اول و آخر میں جیسے کہ یہاں فرمایا ہے نور ہوم یس آئے مان ہر نور کون سا ہوگا کیونکہ آج ہی میں واضح کر چکا ہوں کہ انما تجھ ما کنتم ماں تم جب اہل جہنم سے یہ کہا جائے گا کہ جو سدائیں تمہیں مل رہی ہیں یہ تمہارے اپنے امال ہیں صرف یہ کہ دنیا میں یہ شوگر کوٹڈ تھے انسولیٹڈ تھے آج ان کی حقیقت سامنے آ گئی اسی طرح دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ بھی در حقیقت ایک نور کے حامل ایمان ایک نور ہے قلب کے اندر نور ہے یہ جیسے کہ ہم سورہ نور کی وہ آیات نور پڑھ چکے ہیں کبشکات انفیحا مصباح المصباح ہو فی ہو جا جا یہ نور ہے تو یہ جو نور ہے یہ یہاں تو نظر نہیں آ رہا قیامت کے دن یہ ظاہر ہو جائے گا اسی طرح ہر نیکی جو ہے ہر عمل صالح یہ نورانی ہے اس میں ایک نور ہے یہاں تو نظر نہیں آ رہا قیامت میں وہی ظاہر ہو جائے گا تو جب وہ نور ظاہر ہوگا ایمان کا جس کا محل جو ہے وہ قلب ہے اس کی روشنی آگے پڑے گی اور جو داہنی ہاتھ جو ہے یہ کاسب اعمال ہے اسی لیے ایمان ہیم دونوں جگہ پر یہی ہے نور ہم یسا و بے ایمان ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے داہنی جانب داہنی جانب اس لیے کہ داہنا ہاتھ جو ہے یہ اعمال ہے نیکیوں کا بھلے کاموں کے لیے کمانے والے ہاتھ جو ہمارے ہاں شریعت میں بھی رکھ دیے گئے ویسے تو یہ کہ بہت سی نیکیاں دونوں ہاتھوں سے کمائی جاتی ہیں لیکن یہ کہ یہ تفریق کی گئی ہے کہ کچھ اور کاموں کے لیے بائیں ہاتھ جو ہے مختص کر دیا گیا ہے اور اچھے کاموں کے لیے خیر کے کاموں کے لیے داہنا ہاتھ جو ہے اسے خصوصی طور پر جو ہے نمایاں کیا گیا ہے تو اعمال سالحہ کی روشنی اس کا نور یہ داہنی طرف ظاہر ہوگا اور جو ایمان کا نور ہے وہ سامنے کی طرف ظاہر ہوگا اور یہ دوڑتا ہوا ہوگا اس میں جو اصل نقشہ کھینچا گیا ہے وہ وہی میدان حشر کے پل سراٹ کا ہے اگرچہ اس معنی میں تو یہ لفظ پرانے مجید میں کہیں سراہد کے ساتھ تو نہیں آیا لیکن یہ دو مقامات اور تیسرا مقام سورہ مریم میں ہے اس میں بات واضح کی گئی ہے دوہا ہر انسان کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے اور اس لیے گزرنا ہے کہ ہر شخص جو اس میں نہیں بھی گرنے والا جو صاحب ایمان ہے جو اس سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ بھی دیکھ لے کہ کس شے سے اللہ نے مجھے بچایا ہے اس لیے کہ تو رف الشیا ازدادا کسی, کسی نعمت کی قدر و قیمت جو ہے وہ اس کے تقابل سے اس کے مقابل کی شے جو ہے اس کے کنٹراسٹ سے ظاہر ہوتی تو ام ان کم اللہ وار دہا کا نالا رب کا یہ تو رب کی طرف سے فیصلہ ہے ہر ایک کو گزرنا ہے تو تصور سے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت کے یہ کوئی میدان حشر میں کوئی ایسی ایک, ایک مرحلہ ہے ایک منزل ایسی بھی ہے اس کی کہ جو مسلمان دنیا میں کہلاتے ہیں کافروں کو نہیں گزارا جائے گا اس پر سے اس پل سے رات پر سے وہی وہ گزارے جائیں گے جو دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے تھے لیکن گویا کہ یہ ایک چھلنی ہے جو لگے گی وہاں کہ جب اس پل کے اوپر سے گزریں گے اور گپ اندھیرا ہوگا بڑا تنگ راستہ اور وہ جہنم کے اوپر ہے اس وقت روشنی ظاہر ہوگی اہل ایمان کے ایمان کی روشنی ان کے آگے آگے ان کے داہنے آمال داہنی طرف ان کے امال صالحہ کی روشنی اور وہ اس روشنی میں وہ راستہ طے کر جائیں گے جبکہ جن کے پاس جن کے سینے نورے ایمان سے خالی تھے انہیں وہ نور نہیں ملے گا اعمال صالحہ سے محروم رہے ہیں اور سیح میں اور تعشات میں اور لذتوں میں اور سینشل گریٹیفیکیشن ہی میں پوری زندگی گزار کر آئے ہیں تو وہاں کچھ نہیں ہوگا وہ وہاں ٹھوکر کھاتے ہوئے گریں گے جہنم کے اندر یہ نقشہ مزید وضاحت کے ساتھ وہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ حدید میں آئے گا جو ہمارے اس منتخب نصاب کا آخری طرز سے تو تفصیل زیادہ اس کی وہاں آئے گی یہاں نقشہ کھینچ دیا گیا اور یہ میں وہاں اس سے پہلے بھی ارض کر چکا ہوں اور زیادہ تفصیل سے سورہ حدید میں ارض کروں گا انشاءاللہ کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ روشنی ایک جیسی نہیں ہوگی بلکہ جتنی نور کی جتنی ایمان کی گہرائی اور گیرائی ہے اتنا ہی وہ نور ایمان زیادہ شدت کے ساتھ ظاہر ہوگا جتنے اعمال صالحہ کی مقدار زیادہ ہے اتنی ہی زیادہ مقدار میں وہ روشنی دہلی طرف آئی ہوگی چناتے حضور نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو جو نور اس روز ملے گا وہ اتنا ہوگا کہ مدینے سے اس کی روشنی صنع تک پہنچ جائے گی اور بعض لوگوں کو صرف اتنا ملے گا کہ ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی جس کو میں عرض کیا کرتا ہوں جیسے ٹارچ کسی کو مل جائے پگڈنڈی پر سے گزرنا ہو اور گندری رات ہو اس وقت ٹارچ بھی بڑی قنیمت ہے جس کے پاس وہ ٹارچ بھی نہیں ہے اسے سے اندازہ ہوگا کہ وہ ٹارچ جس کے پاس ہے وہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ بہرحال وہ راستہ دیکھتا ہوا بچتا ہوا کھڈوں سے اور اور چیزوں سے بچتا ہوا نکل جائے گا اس پگڈنڈی کا راستہ عبور کر لے گا تو بہت بڑی نعمت ہوگی ان کو بھی میسر کہ جن کو اتنی روشنی مل جائے کہ ان کے قدموں کے آگے ہی جو اس سے روشنی ہو جائے اس اعتبار سے لیکن یہ کہ اب آپ غور کی جی، حضرت احبوبکری صدیق کو اتنی روشنی ملے کہ ان کا نورے ایمان ان کے نور اعمال صالحہ کی کیا مقدار ہوگی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی کیا کیفیت ہوگی جو اس وقت ظاہر ہوگا اب یہاں پر جو ہم جیسے ہوں گے تمٹماتے ہوئے نور لے کر جو جائیں گے مجھے وہ نظم یاد آ رہی ہے جو علامہ اقبال نے بانگے درا میں کسی انگریزی نظم کی ترجمانی کی ہے کہ ایک ماں جو اپنے فوت شدہ بچے پر بہت روتی تھی اس نے خواب دیکھا کہ بچے بہت سے جا رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں چراغ ہیں اس کا بچہ جو تھا اس کا چراغ بجھا ہوا تھا تو اس نگم کا یہ مضمون ہے تیرے آنسو نے بجھایا اسے اسی طریقے سے یہ سمجھیے کہ ہم جو اپنے جو بھی پونجی تھوڑی بہت ہے لے کر جائیں گے تو شاید وہ ٹمٹماتا ہوا ہلکی ہو سی کوئی ٹارچ کی روشنی ہو اس وقت یہ دعا ہمارے زبانوں پر آئے گی یقول لنا وہ کہتے ہوں گے اب ہمارے اتمام فرما دے ہمارے لیے ہمارے اس نور کا یہ بھی بڑا تیرا فضل ہے کہ تُو نے ہمیں اتنی روشنی عطا کر دی لیکن اللہ تجھے اختیار حاصل ہے یہ ہماری اپنے اعمال کی کوتاہیاں ہیں کہ ہمارا یہ نور اس درجے مدھم ہے اتنا تھوڑا ہے ناقص ہے اس میں وہ شدت نہیں ہے آخر دیکھیں کہ لوگ لوگوں کو کیسے کیسی مقدار میں وہ نور ملے تو بہرحال یہ دعا جو ہے جو اس وقت کرنی ہے آج بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور اس میں جتنی بھی تلافی کا موقع مل رہا ہے اب اپنے اس نور کو بڑھانا چاہیے نور ایمان کو بھی اور نور اعمال صالحہ کو بھی بہرحال اس وقت یہ ان کی زبان پر الفاظ ہوں گے رب بنا لنا نورنا وقف لنا رب ہمارے کامل فرما دے ہمارے اس نور کو اور ہمیں بخش دے معاف فرما دے مغفرت فرما دے خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے, خط... ہمارے ان خطاؤں ہی نے تو اس نور کو مدم رکھا ہے ہمارے ان گناہوں اور بدعملیوں کی وجہ ہی سے تو ہمارا یہ نور جو ہے اتنا ناقص ہے اگر تو اس کی تلافی فرما دے اپنے فضل سے اپنے کرم سے اور اتمام فرما دے ہمارے نور کا ان نکالا کل شعین کریم تو تجھے اس کا اختیار حاصل ہے تجھے اس کی قدرت حاصل ہے تجھے اس کا اختیار حاصل ہے اس اعتبار سے یہ نقشہ ہے کہ جو اہل ایمان کا اسائت میں کھینچا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جو بھی مہلتیں عمل مل رہی ہے اس میں خلوص دل کے ساتھ اللہ کے جناب میں توبہ کریں بارک اللہ لی ون فی القرآن العظیم و نفانی و کم بل آیات مسجد کی